دو فوائدہ میں پڑھ لیے تھے آج تیسرا فائدہ پڑھنا ہے الثالثا فائدہ نمبر تین اول من صنف صحیح البخاری صحیح البخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الجعفی مولاہم سب سے پہلے جس نے صحیح تصمیف کی وہ امام بخاری ہیں یعنی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الجرفی جوفی بلا مولاہم یعنی یہ جوفی جو نسبت ہے یہ بلا ان ہے اور ان کے بعد آئے ہیں ابو الحسین مسلم اباج نئی الکشیری من انفسیہم یہ کشری انہیں میں سے ہیں کشری من مین یعنی کشہری یہ خود کشہری ہیں بخاری جو زرفی ہیں وہ بلا اور امام مسلم بن حجاج القشیری من انفوسی بلا ان گلا کے اعتبار سے تعلق مسلم ہوں آخہ عن بخاری اور مسلم بوجود اس کے کہ اس نے بخاری سے علم لیا ہے بستفاد من اور اس سے استفادہ کیا ہے جو شعر کو اکثری ہی وہ امام بخاری کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کے اکثر مشایخ میں اکثر مشایخ امام بخاری اور امام مسلم کے ایک ہی ہیں وہ کتاب القتبا کتاب اللہ عزیف اور ان دونوں کی کتابیں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین ہیں وہ اما ماروین اللہ اور جو بات ہمیں روایت کیے گئے ہیں امام شافعی کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا ماں فل اور اکثر فوابن کہ میں زمین میں کسی کتاب کو نہیں جانتا جو علم کے بارے میں یعنی حدیث پر لکھی گئی ہو جو کہ مالک کی کتاب موستہ سے زیادہ درست ہو میں کسی ایسی کتاب کو نہیں جانتا جو ثواب کے اعتبار سے امام مالک کی کتاب سے زیادہ ہو و مین روا ہو بیلفی کچھ لوگوں نے دیگر الفاظ کے ساتھ بھی امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے فعنما کالا ذالی کا قبل وجودی کتابی البخاری و مسلم مین امام شافعی نے یہ بات کی تھی بخاری اور مسلم کے وجود سے پہلے بخاری اور مسلم ابھی مارد وجود میں نہیں آئی تھی تب انہوں نے یہ بات کہی کتاب بخاری یا پھر جو بخاری کی کتاب ہے وہ دونوں کتابوں میں سے صحیح ہونے کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے اور فوائد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے وہ اماں الحافظ نہافظ نیشہ بو استاد الحاق عبداللہ الحافظ امام ابو عبد اللہ حاکم کے استاد ابو علی الحافظ سے جو بات روایت کی گئی ہے کہ ما تحت ادیب اسماعی کتابر کتابی مسلم بن الحجاج کہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے امام مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح اور کوئی کتاب نہیں ہے یہ قول کس کا ہے ابو علی نسابوری کا حافظ ابو علی نسابوری کا جو امام حاکم کے استاد ہیں قول امن فقد المن شجوخل مغربی یہ بھی اور مغرب کے شیوخ الحدیث مغرب کے محدسین میں سے جنہوں نے فضیلت دی ہے کتاب مسلم ان اعلیٰ کتاب البخاری کی مسلم کی کتاب کو بخاری کی کتاب پر انکان المراد بھی ہی اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ انا کتاب مسلم مسلم کی کتاب ترجیح والی ہے اس اعتبار سے ترجیح پاتی ہے بھی لم یو غیر ہی کہ اس نے اس میں غیر صحیح کو خلط ملط نہیں کیا امام بخاری تو غیر صحیح بھی لے کے آئے ہیں نا تراجی میں میں اشاء ساری روایتیں صحیح ہیں لیکن معلقات اللہ ہیں اب یہ اتنے جملے کا ترجمہ اکٹھا ہوگا کیونکہ امام مسلم کی کتاب میں خطبے کے بعد صرف صحیح حدیث ہی ہے مسلسل اس میں ضعیف روایات نہیں ہے جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہیں تراجم ابواب میں جن کو کہ انہوں نے مسندن ذکر نہیں کیا تراجم ابواب میں سند کے بغیر معلق روایات امام بخاری نے جو نقل کیا ان میں سے کچھ ضعیف ہیں وہ اس شرط پر نہیں ہے جو کہ صحیح کی شرط ہے فہادہ لا علا باسابی تو اس میں کوئی عرض نہیں یعنی اگر اس اعتبار سے مسلم کی کتاب کو بخاری کی کتاب پر ترجیح دیں تو لا سا بھی کوئی ارج نہیں ولیسا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کتاب مسلم ان ارجا سیما یرجی اللہ کتاب البخاری اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلم کی کتاب صحیح ہونے میں نفس صحیح میں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ راجے ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا صحت کے اعتبار سے مسلم کی کتاب بخاری کی کتاب سے زیادہ راجے نہیں وہ انکان المراد بھی ہی اور اگر ان کے اس قول سے مراد ہے کہ انا کتاب مسلم ان صحیح کہ صحت کے اعتبار سے مسلم کی کتاب امام بخاری کی کتاب کی نسبت زیادہ صحیح ہے سہاد مردود تو یہ قول قائل پر رد ہے یہ قول کہنے والے پر رد ہے اور رابعہ فائدہ نمبر چار فائدہ نمبر چار لمست و ابا صحیح حافظ صحیح ہے ان دونوں یعنی بخاری اور مسلم نے صحیح کا استیاب نہیں کیا ساری صحیح حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع نہیں کی وَلَلْتَزَمَا ذَلِكَ نہ ہی انہوں نے اس بات کا اعتزام کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس بات کا اعتزام کیا ہے فَقَدْ رُوِّنَ عَنِ الْبُخَارِيِ أَنَّهُ قَالَ ہم امام بخاری رحمہ اللہ الباری سے روایت کیے گئے پھر انہوں نے کہا مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِي میں نے اپنی کتاب الجامع میں نہیں داخل کی اللہ صح مگر وہ جو صحیح ہو جو حدیث صحیح ثابت ہوئی وہی میں نے داخل کی ہے وہ اچرک توالت کے خوف سے میں نے بہت سی صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ساری صحیح جمع نہیں کی لیکن جو اس میں جمع کی ہے وہ لوئے تروڑ پکی پکی صحیح ہے اور مسلم اند اور مسلم سے ہمیں روایت کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں جی وہ ترخت مینی لولی ملال ملال چلو وہ بھی کچھ کام بن جاتا لیکن حال زیادہ مناسب ہے وہ روبین ان مسلم ان اندا ہو کال اور احمام مسلم سے روایت کیے گئے کہ انہوں نے کہا لئی سا کلو شی انہی تو ہوا ہونا ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح تھی وہ ساری کی ساری میں نے یہاں نہیں رکھی یعنی فی کتاب ہی صحیح یعنی اپنی کتاب میں انضحت ہونا ما اجما علیہ میں نے اس کتاب میں وہ حدیثیں رکھی ہیں کہ جن پر وہ متفق ہیں جن کے صحیح ہونے پر متفق ہیں پلتو میں نے کہا اراد اللّہ عالم و اللہ میرا خیال ہے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ علیہ کتاب ہی صلتی واجد انداحفی شرائت مجمعی علیہ کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف وہ آدیش رکھی ہیں جس کو انہوں نے پایا کہ ان میں صحیح کی شرائط پائی جاتی ہیں جن پر کہ اتفاق کیا گیا ہے متفق علئے جو شرطیں ہیں صحیح کی وہ شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں یہ مراد ہے یہ نہیں کہ امام مسلم نے جن جی روایتوں کو نقل کیا ہے ان روایتوں کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے یہ مراد نہیں ہے ان کی فِي عِنْدَ ہاغی اگر سے اس ان کا اجتماع بعض میں بعض کے نزدیک نہیں ہے یعنی ان احادیث میں بعض سندیں ایسی ہیں جن میں صحت کی شرائط کا پایا جانا بعض کے ہاں نہیں ہے باز کہتے ہیں کہ اس میں صحیح کی یہ شرط نہیں ہے اطراف بھی ہوئے نا بخاری اور مسلم پر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ابا بن الاخرم الحافظ پھر ابو عبد اللہ بن اخرم الحافظ نے کہا کل یوت الباری مسلم یوتو بن من تھی بخاری اور مسلم سے بہت کم ہی فوت ہوتی ہیں وہ حدیثیں جو ثابت ہیں ثابت شدہ حدیثوں میں سے بہت کم حدیثیں ہی بخاری اور مسلم سے رہ گئی ہیں اکثر انہوں نے ذکر کر دی ہیں یعنی یا کتاب یعنی اپنی کتابوں میں اور کہنے والا کہہ سکتا ہے لئی سزالی قبل جو صحیح حدیثیں چھوٹ گئی ہیں بخاری مسلم سے وہ قلیل نہیں بہت زیادہ ہیں فن المستر کا بھی ابھی عبداللہ کتاب ان کبیر <كَبِيرٌ> امام ابو عبداللہ الحق کی کتاب مستدرک وہ بہت بڑی کتاب ہے یہ تمل اما فاطمہ اعلیٰ شعی ان جو روایتیں بخاری مسلم سے رہ گئی ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب مستدرک میں ذکر کی ہیں وہ مستدرک ایسی بہت زیادہ حدیثوں پر مشتمل ہے و الا و يكن عليه في بعضه مقال گ کے ان میں سے بعض روایات پر مقال بھی ہے کئی روایات ایسی امام حاکم نے ان کو صحیح الا شرط البخاری یا صحیح الا شرط مسلم یہ صحیح الا شرطي شیخین قرار دیا ہے لیکن حقیقت میں وہ ضعيف بلکہ موضوع بھی ہیں صحیح نہ ہو یا سوله ہو بن صحیحن کثیر لیکن اس سے یہ تو ہے کہ بہت زیادہ صحیح روایات وہ واضح ہو جاتی ہیں سانس ہو کے سامنے آ جاتی ہیں اور قدکار البخاری اور خود امام بخاری نے کہا ہے احفظ میعت الفی حدیث صحیح مجھے ایک سو ہزار معتا الفی حدیث ایک سو ہزار مطلب ایک لاکھ ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں می الفی حدیث اور دو سو لاکھ دو سو ہزار یعنی دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں وہ جمل تمافی کتاب ہی سب اتولا نے خمسطم و سب رونا مقررہ اور اس کی کتاب یعنی امام بخاری کی کتاب صحیح میں سات ہزار دو سو اور پچہتر حدیث ہیں بالاحادیث المکررہ مکرر مقرر احادیث کو شمار کر کے وقد قیل اور کہا گیا ہے اللہ قاتل مقررہ تو تکرار والی حدیثوں کو چھوڑ دے تو باقی چار ہزار حدیثیں ہیں اللہ اللہ حض عبارت لیکن جو یہ عبارت ہے قبضہ انتہم آثار الصحابتی و تابرین اس کے تحت صحابہ اور طابرین کے آثار بھی مندرج ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں درج ہوتے ہیں وہ رباما عرد الحدیث عید المروی صنادئی حدیث نہیں اور کبھی ایک حدیث جو دو سندوں کے ساتھ مروی ہو اس کو دو حدیث شمار کیا جاتا ہے سبعین ضیال طی صحیح ہی الام حافل کتاب نہیں پھر وہ زیادت جو صحیح میں ہے الام حافل کتابیں نی ان دونوں کتابوں سے بس چلو جی بس کر دیتے ہیں بس کریں گے چر پر کہ آپ اس کو دہرائیں